لیکچر تھرٹی نائن السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے بائنری سرچ الگریدم کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی اور یہ اس سلسلے میں کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا سورٹڈ ہے تو پھر آپ اگر کسی آئٹم کو ڈھونڈنا چاہیں تو بجائے یہ کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک اپنا ڈیٹا سرچ کریں چونکہ ڈیٹا سورٹڈ ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کاروائی کر کے ایک الگریدم استعمال کر کے ہم جس جس آئٹم کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کی تلاش ہم انتہائی تیزی سے کر سکتے ہیں اور وہاں پہ میں نے آپ کو مثال ایک ڈائریکٹری کی دی تھی جیسے کہ کسی کمپنی کی امپلائی ڈریکٹری ہو جو کہ سورٹڈ ہے یعنی کہ ان میں لوگوں کے نام جو ہیں وہ سارٹیڈ ہیں اے پہلے بی سے شروع ہونے والے نام بعد میں پھر سی والے نام پھر ڈی والے نام اور میں نے ایک مثال دی تھی احمد فراز کی کہ اگر اس صاحب کا آپ اتا پتا یا اس کا ٹیلی فون نمبر بقیہ انفارمیشن ڈھونڈنا چاہیں اور یہ ڈائریکٹری آپ کے پاس موجود ہو تو پھر آپ کیا کریں وہ ترکیب یہ کہ کتاب کو یا اس ڈائریکٹری کو بالکل درمیان میں کھولیں اور درمیان میں جو آپ کو نام نظر آئے اور مثال میں میں نے کہا تھا کہ وہ ایم سے فرض کریں شروع ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو فوراً اس چیز کا پتا چلے گا کہ نام جس کی تلاش آپ کو ہے وہ اس ڈائریکٹری میں لیفٹ والے حصے میں موجود ہے رائٹ right والے میں نہیں ہو سکتا پھر یہی ترکیب یعنی کہ کتاب کو آدھا کرنا لیفٹ حصے پہ چلائیں اور درمیان میں پھر دیکھیں آج چلیے ہم فون ڈائریکٹری کی مثال اس طرح تو نہیں جاری رکھتے بلکہ اب ہم عام ڈیٹا سٹرکچرز کی طرف آ جاتے ہیں کہ فرض کریں ڈیٹا جو ہے ہمارا کسی ارے میں پڑا ہوا ہے اور بلکہ گفتگو ہماری ارے سے ہی شروع ہوئی تھی کیونکہ یاد رہے ہم وہ ٹیبل اور ڈکشنری ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے امپلیمنٹیشن کی بات شروع کی اور سوچا کہ اگر ہم ٹیبل میں جو آئٹمس ہیں ان کو ایک ارے میں رکھیں پہلی امپلیمنٹیشن میں ہم نے کہا کہ ارے میں ڈیٹا ہم سارٹڈ نہیں رکھیں گے اور دوسری امپلیمنٹیشن میں ہم نے کہا کہ جو ڈیٹا ہم ارے میں ڈالیں گے وہ ہم سارٹڈ آرڈر میں رکھیں گے اب چونکہ وہ سورٹڈ آرڈر میں رکھ رہے ہیں یعنی کہ ہم کچھ ایکسٹرا محنت کر رہے ہیں تو اب اس محنت کا فائدہ اٹھائیں اور وہاں پہ پھر یہ بات سامنے آئی کہ جو سرچز ہیں ہماری وہ کسی طریقے سے تیز کی جا سکتی ہیں تو اب اس ارے کو لیتے ہوئے یعنی کہ ڈیٹا آئٹم ہمارے ارے میں ہیں ہم اب اس ایلگریدم کو ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کوڈ کی جانب چلتے ہیں کہ یہ الگریدم کیسے کام کرے گا ایک سارٹیڈ ارے پہ تو پہلے اس اسٹریٹجی یعنی کہ اس ترکیب کے بارے میں یہ چھوٹا سا ایلگریدم یا سوڈو کوڈ دیکھیے کہ اگر ویلو جو آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ مڈل ایلیمنٹ جو ہے ارے کا یعنی کہ آپ نے دیکھیے ارے کے اندر ڈیٹا ڈالا ہوا ہے یہاں یہ خیال رہے کہ ارے کا سائز کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس میں آئٹم جو ہے فرض کریں این تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ارے کا مڈل ڈھونڈو بلکہ جتنا ڈیٹا فی الحال ارے میں ہے یعنی کہ این تو این اوور ٹو جو ایلیمنٹ یا انڈیکس بنتا ہے اس ایلیمنٹ کو جا کے دیکھو اور جس کی تلاش ہے اس کو دیکھیے میں یہاں پہ ویلو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ value اور جو مڈل میں آپ کو کو یعنی کہ n over جو تھا اگر دونوں میچ کر گئے تو پھر آپ کو جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گئی اب یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ڈیٹا انٹرجر ہو سکتا ہے اسٹرنگ ہو سکتا ہے یا جو بھی ہے یہاں پہ اس سے لحاظ نہیں ہم اس سے فی الحال ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ویلیو اور جو ایلیمنٹس ہیں ان کی ٹائپ کیا ہے بیسکلی یہ ویلیو جو ہم تلاش کر رہے ہیں اور جو مڈل میں ہمیں ایلیمنٹ ملا وہ دونوں برابر ہیں یہ نام ہو سکتے ہیں یہ یوزر آئی ہو سکتے ہیں یہ امپلائی آئی ڈیز ہو سکتے ہیں اس سے فی الحال ہمیں سروکار نہیں بس یہ کہ یہ اکوالٹی آپریٹر جو ہے یہ اس ڈیٹا ٹائپ کے لیے یعنی کہ وہ جو ٹیبل ایلیمنٹ یا کی ہے ڈیٹا ٹائپ کے لیے یہ اکوالٹی جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے اب اگر آپ کو مڈل والا ایلیمنٹ جب لیا اور وہ ویلو کے برابر نہیں ملا تو پھر بقیہ دو صورتحال کیا ہو سکتی ہے ایک یہ جو کہ دیکھیں یہ else پارٹ میں ہے کہ ویلو جو ہے وہ کسی طریقے سے مڈل ایلیمنٹ سے کم ہے فرض کریں ہم انٹیجر کمپیرزن یا انٹیجر کو کمپیر کر رہے ہیں مڈل ایلیمنٹ فرض کریں بیس ہے اور ویلو جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ پندرہ ہے تو پندرہ جو ہے وہ بیس سے کم ہے تو پھر آپ دیکھیے آئیں گے اور یہاں پہ ہم نے یہ کہا یا یہ لکھا کہ سرچ لیفٹ ہیم میتھڈ اب یہاں پہ یہ کہ یہ جو بائنری سرچ ایلگریدم یا میتھڈ ہم استعمال کر رہے ہیں اسی کو دوہراؤ اس کے لیفٹ حصے میں یہاں پہ میرے خیال میں آپ کو وہ ریکرجن کچھ لگتا ہے نظر آ رہی ہے یہ ریکرسلی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن فی الحال وہ ہم امپلیمنٹ پہ جب پہنچیں گے تو وہاں فیصلہ کریں گے کہ ہم ریکرجن کے ذریعے یہ کریں سرچ لیفٹ ہیف یا کوئی اور طریقے سے اب آخری جو کیس رہ جاتا ہے وہ یہ کہ ویلو جو ہے وہ مڈل ایلیمنٹ سے بڑی ہے تو یہاں پہ دیکھیے اب میں رائٹ right ہیف کو سرچ کروں گا ود دا سیم میتھڈ اب آئیے میں آپ کو ایک مثال کی طرف لیے چلتا ہوں جہاں پہ میں ارے میں کچھ ڈیٹا ڈالوں گا وہ سارٹیڈ ہوگا اور پھر ہم کسی آئٹم کو ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ الگردم جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یہاں پہ میں وہ ٹیلیفون ڈریکٹری کی مثال تو نہیں چلاؤں گا یہ ایک سمپل سی ارے ہوگی تو آئیے اس مثال کی جانب یہاں پہ آپ دیکھیے میں کیس بائی کیس کاروائی کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھیے کہ نیچے میں نے ارے دکھائی جو کہ 0 سے 8 تک انڈیکس ہیں جس میں میں نے ڈیٹا یہ ڈالا ہے 1, 5, 7, 9, 10, 13, 17, 19 اور 27 یہ میرے ایکچول ڈیٹا آئٹمس ہیں یہ کی ہو سکتی ہے کسی ڈیٹا ریکڈ کی کچھ ٹیبل نوٹ کی خیر فی الحال ہمیں تو اتنا بس پتا ہونا چاہیے کہ یہ رے جو ہے اس میں کچھ کیز پڑی ہیں اور دیکھیے یہ سارٹیڈ ہیں بلکہ انکریزنگ آرڈر میں سارٹیڈ ہیں سب سے چھوٹی ویلیو پہلے ہے سب سے بڑی جو ہے وہ بالکل آخر میں ہے اب یہاں پہ کیس ون جو ہے اس میں میں نے کہا کہ ویل ایکول ٹین یہ دیکھیے میں تلاش کر رہا ہوں نمبر دس کو اور اب میں یوں کروں گا کہ جو میری ارے میں ڈیٹا کی جو رینج ہے دیکھیے یہ ارے جو ہے یہ بڑی ہوگی اور اس میں میں نے فی الحال نو آئٹمس ڈالے ہیں تو جس رینج کو میں سرچ کرنا چاہتا ہوں وہ سفر سے آٹھ تک ہے اب اس کا مڈل کہاں پہ ہے یعنی کہ اس ڈیٹا رینج کے اندر میرا مڈل آئٹم کہاں پہ ہے وہ سمپل سا فارمولا کہ ہائی پلس لو ڈیوائڈ بائی ٹو یعنی کہ زیرو پلس ایٹ کو میں ٹو سے ڈیوائیڈ کروں تو فور آیا تو دیکھیے فور کے اوپر مجھے کیا ملا یہ وہ مڈل ایلیمنٹ ہے جس چیز کی مجھے تلاش ہے وہ میں نے ویل ویریبل میں ڈالا وہاں پہ میں نے ڈالی ویلیو دس مڈل جو ہے یا ایم آئی ڈی ویریبل اس کی ویلیو میں نے نکالی چار تو دیکھیے کہ ویلیو دس ہے اور چار والی پوزیشن پہ اس رے میں کیا ہے دس ہی موجود ہے تو کیا ہوا ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سمپل یہ کیلکولیشن کے ذریعے آپ فورن اس آئٹم پہ پہنچ گئے اس ارے میں جس میں آپ نے ڈیٹا ڈالا ہوا تھا اور چونکہ یہ اب آپ کو مل گئی تو آپ اس پروسیجر میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جس آئٹم کی تلاش تھی وہ مجھے ملا ہے اور کہاں پہ ملا ہے وہ پوزیشن فور پہ آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ اس پروسیجر کو روک دیں اور یہ کچھ ویلیو ریٹرن کر دے گا اچھا اب بکیا کیسز کو دیکھ لیجیے دوسرا کیس ہے کہ اگر ویلو جو ہے وہ مڈل سے بڑی ہے فرض کریں یہاں پہ اب دیکھیے میں نے ویل کو انیس نمبر دیا ہے یعنی کہ میں انیس آئٹم کی تلاش میں ہوں میرے پاس ڈیٹا آئٹمس وہی ہیں پھر وہی لو سے ہائی رینج کو میں سرچ کروں گا اور سب سے پہلے میں سرچ کروں گا مڈل میں یہاں پہ آپ دیکھیے یہ وہی بات کہ فون ڈریکٹری یا جو بھی ڈریکٹری ہے اس کو میں مڈل میں کھول رہا ہوں تو ان اے سینس میں یہاں ارے کی مڈل میں جا کے دیکھتا ہوں مڈ کی ویلو پھر 4 آئی البتا استفا جب میں نے ویلیو 19 کو میڈل ایلیمنٹ یعنی کہ پوزیشن 4 پہ کمپیر کیا تو 19 جو ہے وہ 10 سے بڑا ہے۔ اب یہاں پہ اس ارے کو اپ مجھے دیکھتے ہوئے بتائیے کہ اگر 19 10 سے بڑا ہے اور اگر 19 اس ارے میں ہے تو وہ کہاں ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے پوزیشن چار سے نیچے والی جتنی پوزیشن ہیں یعنی کہ سفر سے لے کے چار تک ان میں انیس ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں کیوں چونکہ یہ ارے ایسا ہو نہیں سکتا اب اگر انیس چار یا اس سے نیچے انڈیکسز جو ہیں ان میں نہیں تو پھر وہ کہاں ہے اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیشن پانچ سے لے کے آٹھ جو ہے اس کے اندر وہ کہیں ہے اس سے کم نہیں تو اب یہاں پہ وہ کا کہ اب سرچ کرو رائٹ right ہیف میں اب دیکھیے میرا رائٹ right ہیف جو سرچ کرنے کے لیے ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا وہ پوزیشن چار سے نہیں بلکہ پوزیشن پانچ سے کیونکہ مڈل میں تو چار تھا اور چار پہ ہی میں نے کمپیرزن کیا اور مجھے یہ پتا چلا کہ ویلیو جو ہے وہ تو بڑی ہے اس لیے مجھے چار سے نہیں بلکہ پانچ سے دوبارہ کاروائی شروع کرنی پڑے گی اب اگر 5 سے آٹھ تک کو میں سرچ کروں تو اب میں اس حصے کا میڈل لوں گا وہاں پہ پھر میں یہی فارمولا لگاتا ہوں کہ آٹھ اور پانچ تیرہ ڈیوائڈ بائی ٹو پوزیشن سکس نکلے گی یہ ابھی میں مثال آپ کو آگے دکھاؤں گا اس تیسرے کیس میں تو آئیے اب تیسرے کیس کی جانب چلتے ہیں جہاں پہ ویلیو جس کی تلاش آپ کو ہے وہ مڈل ایلیمنٹ سے انیشلی کم ہے اور وہ یوں کہ ویلیو کو میں ساتھ رکھ رہا ہوں یعنی کہ مجھے سات کی تلاش ہے پھر میں شروع کرتا ہوں لو صفر ہائی آٹھ سے یعنی کہ یہ میری رینج ہے مڈل میں نے لیا چار میں نے کمپیر کیا پوزیشن چار پہ تو فورن پتا چلا کہ جس ویلیو کی مجھے تلاش ہے وہ دس سے چھوٹی ہے اب یہاں پہ پھر وہی بات کہ اگر دس سے وہ چھوٹی ہے تو اس ارے میں وہ کہاں ہو سکتی ہے دیکھیے یہاں پہ مجھے ابھی نہیں پتا کہ وہ ارے میں ہے کہ نہیں بس اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر وہ ہے تو یہ پوزیشن چار سے کم والی پوزیشن میں موجود ہے یعنی کہ صفر سے لے کے تین تک یہاں پہ اب ہم اس ایلگردم کو اس کے اختتام تک لے کے چلتے ہیں یہاں پہ صورت حال اب یہ ہے کہ نمبر ساتھ جو ہے اگر موجود ہے تو پوزیشن صفر سے لے کے تین تک ہے اب چونکہ تین جو ہے وہ اس کی اپر لمٹ ہوگی یہ جو ہم چھوٹے حصے پہ سرچ کریں گے تو ہم اب یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا یہ ہائی ویریبل یا یہ جو ہائی انڈیکس ہے اس کو ہم آٹھ کی بجائے تین پہ لے آتے ہیں اور صفر سے تین تک سرچ کرتے ہیں تو آئیے اس سرچ کو اب اس لیفٹ ہیف پہ چلائیں اور بالکل اختتام تک لے کے چلتے ہیں یہاں پہ اب ویلیو کی تلاش سیون یہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ویلیو جو ہے یہ پوزیشنز زیرو سے لے کے تین جو ہیں رے uh, ایلیمنٹ ان میں کہیں موجود ہے اچھا یہاں پہ اب میں سفر اور تین کا جو ہے اس کو نکالتا ہوں وہ کیا بنا Zero plus three divided by پلس truncated division میں آپ کو ون دے گا کیونکہ دیکھیے تین کو جب دو سے میں as کروں گا, تو یہ جواب آپ کیسے کہیں گے کہ 1.5 ہے لیکن یہ انٹرجر ڈیویژن ہے اور یہ ٹرنکیٹ کر دے گا اس کا real part 1 آیا اب دیکھیے 1 پہ کیا ہے 1 کو جب آپ نے یا پوزیشن 1 پہ نمبر کو ساتھ سے کمپیر کیا تو ساتھ جو ہے وہ فائیو سے بڑا ہے اس سے کیا ثابت ہوا کہ پوزیشن 1 اور اس سے نیچے ساتھ نہیں ہو سکتا اگر ہے تو پوزیشن دو سے لے کے پوزیشن اب مجھے بتائیے کہاں تک آٹھ تک کہ تین تک تین تک آپ کو آٹھ تک جانے کی بالکل ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی کٹ میں ہم اس کو علیحدہ کر چکے ہیں تو اگر ساتھ ہے تو وہ پوزیشن دو سے لے کے تین کی جو رینج ہے یہاں پہ موجود ہے اب اگر دو اور تین کو ہم یعنی کہ ہمارا جو لو انڈیکس ہے اس کو دو رکھیں اور ہائی کو تین ہی رکھیں تو ٹو پلس تھری فائیو ڈیوائڈ بائی ٹو آپ کو کیا ملے گا دوبارہ آپ کو ٹو ملا اور یہاں پہ دیکھیے کہ ٹو پہ آپ کو کیا ملا پوزیشن ٹو کے اوپر اب کیا بیٹھا ہوا ہے نمبر سات اور ساتھ ہی ہے وہ نمبر جس کی تلاش آپ کو تھی اچھا یہاں پہ اب کاروائی بالکل مکمل ہو گئی ہمیں وہ سات ویلیو جو تھی وہ ملی اور پوزیشن ٹو پہ ملی یہاں پہ میرے پاس نو آئٹمس ہیں اگر میں آپ کو یہ ترکیب نہ بتاتا تو اس چیز کو سامنے دیکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ساتھ تلاش کرنے کے لیے کتنے آئٹمس سرچ کرنے پڑتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے اگر میں شروع سے سرچ کرتا اور سیکوینشلی سرچ کرتا تو پہلی پوزیشن پہ ایک ہے دوسری پہ پانچ ہے اور تیسرے ہی کمپیریزن میں مجھے اگر میں فور لوپ لگاتا ہوں تو مجھے یہ ڈیٹا مل جاتا لیکن یہی اگر سوال میں پوچھتا ہوں کہ فرض کریں آپ ستائیس ڈھونڈ رہے ہیں یعنی کہ جس چیز کی تلاش ہے وہ نمبر ستائیس ہے اب اس ارے جو آپ کے سامنے ہے اس میں مجھے بتائیے کہ وہ فور لوپ جو ہے وہ کتنی دفعہ چلے گا اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ستائیس ہے کہ نہیں وہ تو آپ صفر سے لے کے آٹھ تک چلے گا یعنی کہ نو دفعہ اور پھر جا کے آپ کو ستائیس ملے گی اگر میں ستائیس کو بائنری سرچ سے تلاش کروں تو مجھے یہ تین میں ہی مل جائے گی اصل میں یہ بائنری سرچ ہم ایک لحاظ سے پہلے دیکھ چکے ہیں اور وہ تھی بائنری سرچ کی مثال وہاں پہ یاد ہے آپ کو کہ ہم روٹ میں کمپیر کرتے تھے ایلیمنٹ کو اور اگر وہ روٹ سے ایلیمنٹ چھوٹا ہوتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ جس چیز کی ہمیں تلاش ہے وہ رائٹ right سائڈ پہ بالکل نہیں ہو سکتا وہ ہوگا تو لیفٹ سائٹ پہ ہوگا آئیے اب اس کاروائی کو ایک الگردم کی صورت میں سے تو ہم نے گزار لیا لیکن اب اس کا کوڈ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ اگلی سلائٹ پہ آئیے یہاں پہ میں نے ایک روٹین لکھی ہے جس کا فلحال نام میں نے is present لکھتی ہے کہ یہ روٹین جو ہے ایک array کو لے کے sorted array کو لے کے جس کا size n ہے اور ایک value جس کو میں دیکھئے argument میں val کے ذریعے بھیجواؤں گا یہ صرف مجھے یہ بتائے گی کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ ہے اس کے اندر کے نہیں اس میں میں بعد میں جیسے ذکر کروں گا کہ تھوڑی سی تبدیلی سے میں انڈیکس بھی واپس بھیج سکتا ہوں جہاں پہ مجھے وہ ایلیمنٹ ملا خیر اس کوڈ میں آئیے پہلے تو فنکشن کی ہیڈنگ اس کے بعد انٹ لو زیرو اور انٹ ہائی کو میں نے انیشلائز کیا n-1 سے n جو ہے ہماری مثال جیسے پہلے تھی اس میں 9 ہے لیکن جو پوزیشن ہیں وہ ایک کم ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیے ہم انشیل پوزیشن زیرو ہی رکھ رہے ہیں اور پھر ایک لوکل ویریبل مڈ ہے اب میرا یہ لوپ چلا کہ ایز لانگ ایز لو از لیس دین اور یہ پتا چلے گا کہ ایسا کیوں تو دیکھیے میں اب یہ مڈل کیلکولیٹ کر رہا ہوں لو پلس ہائی ڈیوائڈ بائی ٹو یہ انٹرجر ڈویژن ہوگی پھر میرا وہ پہلا ٹیسٹ آیا کہ اگر ارے equals اکو یعنی کہ جس کی مجھے تلاش ہے وہ مجھے ارے کی مڈل میں تو نہیں لیکن جو بھی مڈ کی ویلو ہے اس وقت دیکھیے یہ ایک لوپ کے اندر ہے یہ مڈ کی ویلو چینج ہوتی رہے گی تو یہ مڈل ہوگا اس ہاف کا جس میں میں موجود ہوں اگر تو یہ ارے مڈ مڈ اکول ٹو ویل نکلا تو میں یہاں پہ ریٹرن ون کر دیتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے مل گیا یہاں پہ اگر میں چاہتا تو ریٹرن مڈ کہہ سکتا تھا کہ مجھے ملا بھی اور اس پوزیشن پہ ملا Else if array middle is less than val یعنی کہ جو آئٹم مجھے اس وقت array mid پہ ملا وہ ویلو سے چھوٹا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کی مجھے تلاش ہے وہ اس array کے right half میں ہے تو دیکھی میں نے low کو دی لو کو انکریمنٹ کر دیا لو کو ریسٹ کیا mid پلس ون پہ Otherwise جو ویلو میں تلاش کر رہا ہوں وہ left half میں ہے تو دیکھی میں نے ہائی کو مڈ مائنس ون پہ سیٹ کر دیا اور پھر میں واپس لوپ کے ٹاپ پہ آیا اور یہ لوپ چلتا رہے گا اور نتیجہ تن کیا ہوگا یا تو مجھے وہ چیز مل جائے گی جس کی بنا پہ یہ ریٹرن ون ایکسیک ہو جائے گا یا یہ کہ میں یہ لو ہائی کو چینج کرتا رہوں گا اور دیکھیے یہ میرے حصے جو ہیں یہ چھوٹے ہوتے جائیں گے اور اگر یہ لو ہائی سے زیادہ ہو گیا یا برابر اس سے زیادہ ہو گیا میں نے برابری کا بھی ٹیسٹ رکھا ہے اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے جس آئٹم کی مجھے تلاش ہے وہ مجھے نہیں ملا تو وہ میں نے ریٹرن زیرو کر کے کالر کو بتا دیا یہاں پہ یہ آلموسٹ سی کوڈ ہی اب نظر آ رہا ہے بلکہ اس میں اب وہ ایلگردم کے حساب سے کوئی ایسی بات نہیں رہے گی جیسا کہ میں نے کہا اس کو آپ تھوڑا سا چینج کریں تو یہ آپ کو وہ پوزیشن بھی بتا دے گا ورنہ اگر آپ کو وہ نہیں ملتا تو آپ کوئی خاص نمبر ریٹرن کر دیں جیسے 1 یعنی کہ جو مجھے آئٹم نہیں ملا اس کو کالر کو بتانے کے لیے میں اس کو 1 ون ریٹرن کرتا ہوں جس کا مطلب ہے کہ اس سارٹڈ ارے میں مجھے وہ ڈیٹا نہیں ملا یہ بھی میں دہراتا چلا جاؤں کہ اس روٹین کو صحیح کام کرنے کے لیے ڈیٹا سورٹ ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ روٹین کام نہیں کرے گی آئیے میں آپ کو یہ جو سب ڈیوائڈنگ ہے اس کو ایک ٹری لائک سٹرکچر سے دکھاؤں جس سے آپ کو جو پرانی ٹری کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں کچھ وہ یاد آ جائیں گی اور یہاں پہ آپ کو وہ سملیرٹی بھی نظر آئے گی تو اس تصویر کی جانب دیکھیے میرے پاس ایک انٹائر سورٹ ارے ہے اور جب میں اس کے مڈل ایلیمنٹ سے کمپیر کرتا ہوں تو اس کے دو ہافز بن جاتے ہیں جو کہ اب میں نے دکھایا ہے فرسٹ ہاف اور سیکنڈ ہاف جو کہ تقریباً برابر برابر ہوں گے ان دونوں میں ایک دو ایلیمنٹ کا فرق ہو سکتا ہے اب اگر میں فرسٹ ہاف میں چلا جاؤں یعنی کہ رائٹ right ہاف کو یا سیکنڈ ہاف کو میں نہیں فردر پرسو کرتا تو پھر دیکھیے کیا ہوگا فرسٹ ہاف میں جا کے مڈل کو میں دیکھوں گا اور اس کی بنا پہ اس کو میں پھر سپلٹ کر دوں گا اس کے بعد اس کے کسی رائٹ یا لیفٹ ہاف میں میں فردر سرچ کروں گا اور اگر آپ تصویر کو دیکھیں اور لیف کی جانب آئیے تو دیکھیے آخر میں میں سنگل سنگل نوٹس تک پہنچ جاتا ہوں یعنی کہ وہ سنگل ایلیمنٹ تک میں پہنچ جاؤں گا جہاں پہ جا کے مجھے یا تو ڈیٹا ملے گا یا نہیں اور یہ بات جو میں نے لکھی ہے دا سرچ ڈیوائڈ ا لسٹ آف نمبر یا لسٹ smaller sub انٹو ٹو اسمالر سب لسٹ از نو مور ڈیویزبل یعنی کہ آپ ایک آئٹم تک پہنچ جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایلگریدم کافی سمپل ہے شرط یہ ہے کہ ڈیٹا سورٹ ہو پھر اس کے اوپر آپ یہ سمپل سا ایلگریڈم یہ سمپل سا پروسیجر چلا کے بڑی آسانی سے اپنا آئٹم ڈھونڈ سکتے ہیں اگر ڈیٹا آئٹم جو ہیں فرض کریں اسٹرنگ ہیں تو یہ جو کمپیرزن ہے اس کے اندر کہ ارے کا مڈل ایلیمنٹ اکول ٹو ویو اس کے لیے آپ کے پاس دو تین طریقہ کار ہیں آپ ایک فنکشن لکھ سکتے ہیں جو دونوں کو کمپیر کر کے بتائے یاد ہے وہ اسٹرنگ کمپیئر روٹین آپ اس آپریٹر کو اوور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی کہ آپ کے پاس ایک روٹین ہو جو کہ ڈیٹا آئٹمس جو ارے میں ہیں اور جس ویلیو کی آپ کو تلاش ہے اس کو وہ کمپیر کر کے آپ کو بتا دے کہ وہ چھوٹے بڑے یا برابر ہیں کہ نہیں اب اس میتھڈ کے لیے میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ چونکہ ڈیٹا سارٹیڈ ہے تو ہم سرچ جو ہے وہ تیزی سے کر سکتے ہیں اور آپ کو میرے خیال میں اس چیز کا احساس اس ٹری لائف -like سے فوراً ہو گیا ہوگا کہ یہ ایسا کیوں ہے کیونکہ یاد ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ n آئٹمس ہوں تو اس سے فلی بیلنس ٹری اگر آپ بنائیں تو اس کی ٹوٹل ڈیپتھ کتنی ہوتی ہے یاد ہے وہ لاگ n والی بار آئیے میں اب آپ کو وہی انالسس دوبارہ اس ارے پہ کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ لاگ n پھر کیسے واپس آ جائے گا تو دیکھیے کہ اگر ہم اس کی افیشنسی دیکھیں اس بائنری ریسرچ ایلگردم کی تو جب ہم پہلی دفعہ اس ارے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی کہ ایک بائی سیکشن تو ہمارے پاس N اوور 2 آئٹمس ایک حصے میں اور تقریباً N اوور 2 ہی دوسرے حصے میں آ جاتے ہیں اب اگر مجھے دو بائی سیکشنز کرنی پڑ جائیں تو ہر حصے میں N اوور 4 آ جائیں گے یہ ایک لحاظ سے میں اب ٹری لیول 2 پہ چلا گیا ہوں یہاں پہ یہ حصے N اوور 4 یا یہ کہ جس حصے میں میں اب چیز کو تلاش کروں گا وہ n اوور 4 ہوگا بقیہ تین حصے میں نہیں لاؤں گا اپنی تلاش میں کیونکہ یہ میں فیصلہ کر چکا کہ مڈل ایلیمنٹ کے کمپیرزن پہ مجھے کس ہاف کے اندر یا کس حصے کے اندر فردر سرچ کرنی ہے اگر میں تین بائیسیکشن کرتا ہوں تو پھر یہ n over, n over 8 ہو جائے گا اور ایسے کرتے ہوئے اگر میں آئے بائیسیکشن کروں یعنی کہ یہ بائی سیکشنز جو ہے میں یہ کرتا جا رہا ہوں اور یہ آئی بائی سیکشنز پہ, پہ پہنچ گیا اور یہاں پہ یہ ہوا کہ فائنلی میں نے اس رے کے حصے اتنے چھوٹے کر دیے کہ آخر میں صرف ایک آئٹم رہ جاتا ہے اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو پہلے پہلی بائی سیکشن پہ آپ کے پاس دو حصے آتے ہیں اور ایک حصے میں تقریباً اینوور ٹو لیکن اگر آئی بائی سیکشنز کرتا جاؤں اور آئی کی ویلیو کچھ ایسی ہو جائے کہ آخر میں جس حصے کے جو حصہ میرے پاس بچا اس میں صرف ایک ایلیمنٹ ہے تو اس صورت میں یہ اکویژن بنی کہ n اوور 2 ٹو دا i اکول 1 اور یہاں پہ اگر میں دونوں سائٹ کو لاگ لوں اور i کی ویلو نکالوں تو دیکھیے i کیا نکلا لاگ 2 این اور یہ وہی بات آئی جو کہ ہم نے ٹری کے سلسلے میں کی تھی اس کا مطلب ہے کہ لاگ این بائی سیکشن کے بعد آپ کو یا تو آئٹم مل جائے گا یا آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ وہ آئٹم جو ہے وہ موجود نہیں یہ ہماری دوسری امپلیمنٹیشن تھی اور بات ہم نے اس طرح شروع کی تھی کہ جہاں تک ارے کا تعلق ہے اگر ہم ٹیبل یا ڈکشنری ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ایک ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کریں تو اس میں ڈیٹا ہم سورٹڈ رکھیں گے جہاں تک انسرٹ کی بات تھی وہاں پہ تو یہ صورتحال تھی کہ ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ ڈالنا تو ہے لیکن اس طریقے سے کہ جو ڈیٹا اب نیا آئٹم آنے کی بنا پر میرے پاس ہے وہ سارے کا سارا سارٹ رہے اس ارے کو سارٹ کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ایک بڑی آسان سی کاروائی یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک نیا آئٹم ڈالیں تو پہلے اس کی پوزیشن ڈھونڈ لیں اور ارے کے ایلیمنٹس کو پش کر کے رائٹ right سائڈ پہ اس نئے ایلیمنٹ کو بیچ میں ڈال دیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے ارے میں جتنے ایلیمنٹ موجود ہیں ان ساروں کو رائٹ right پہ ایک پوزیشن شفٹ کرنی پڑے تو انسرٹ کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ یہ تو پروپورشنل ٹو n ہوگا یعنی کہ چانسز ہیں کہ all ان ایلیمنٹس جو آپ نے ڈالے ہوئے ہیں ان ساروں کو پش کرنا پڑے گا اس نئے ایلیمنٹ کو ڈالنے کے لیے اس وجہ سے آپ کا ڈیٹا سارٹیڈ رہے اگر درمیان میں ڈالیں گے تو ٹھیک ہے آدھے ارے کو آپ کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کرنا پڑے گا ہاں اگر یہ آپ کر پاتے ہیں یعنی کہ آپ ڈیٹا سارٹ رکھتے ہیں تو پھر دیکھیے سرچ جو ہے کتنی تیزی سے آپ کر سکیں گے وہ پروپورشنل ہو جائے گی اور ہمارا تیسرا میتھڈ ریموو اس میں بھی آپ کو سرچ چاہیے پہلے آپ سرچ کریں گے بلکہ وہاں پہ آپ کو اس انڈیکس کی ویلو درکار ہوگی کہ وہ ایمنٹ جس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اگر وہ ملا تو کہاں ملا جہاں پہ بھی ملا اس ایلیمنٹ کو نکالنے کے لیے اس کے دائیں ہاتھ والے جتنے ایلیمنٹ ہیں ان کو لیفٹ کی طرف شفٹ کر دیجئے اس سے کیا حاصل ہوا کہ اگر آپ ٹیبل کی امپلیمنٹ ایک سارٹڈ ارے سے کریں تو ایٹ لیسٹ سرچ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی وہ log n ان چلی جائے گی فائنڈ تو تیز ہوا لیکن انسرٹ اور remove میتھڈ جو ہیں یہ دونوں فی الحال ابھی بھی آڈر n یا یعنی کہ وہ ٹائم کے لحاظ سے پروپورشنل اور اس کی امپلیمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ ہمارا جو ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اس کو ہم کیسے اور امپلیمنٹ کریں آپ کو یاد ہے لنک لسٹ ہم لنک لسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لنک لسٹ کے دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ لنک لسٹ میں ڈیٹا ہم unsorted رکھ سکتے ہیں یعنی کہ جیسے جیسے نئے آئیٹمز آئیں گے ہم اس کو لسٹ کے شروع میں لگاتے رہیں گے یاد ہے آپ کو ہم نے یہ لسٹ ٹائپ میں یہی کیا تھا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ لنک لسٹ اگر ہم بنائیں ٹیبل data items کی تو اس کو بھی ہم sorted رکھیں وہاں پہ پھر ہمیں نیا نوڈ insert کرنے کے لیے پہلے اس کی پوزیشن ڈھونڈنی پڑے گی اور پھر وہاں پہ وہ انسرٹ ہو جائے گا البتہ سرچز کے لحاظ سے مسئلہ جو ہے وہ بائنری سرچ سے نہیں حل ہو سکتا کیونکہ بائنری سرچ جو ہے وہ صرف اریز پہ چلتی ہے وہ لنک لسٹ پہ اس طرح نہیں چل سکتی کیونکہ یاد ہے لنک لسٹ جو ہے وہ میمری میں اکٹھی نہیں ہوتی ارے کی طرح اس کے نور جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک بہت پرانی مثال ہے جو میں نے آپ کو ایک دکھائی تھی چونکہ وہ نوڈز بکھرے ہوئے ہیں تو یہ بائنری سرچ والا معاملہ تو بالکل نہیں چل سکتا خیر, ایک ہے اور اگر ہم اس امپلیمنٹیشن کے بارے میں کچھ باتیں کہنا چاہیں تو وہ یہ کہ کہوٹس آر اگینڈ کنسیکٹلی یعنی کہ وہ جو نوڈز ہیں لسٹ کے وہ تو ایک کے بعد دوسرے آئیں گے اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا وہ انسورٹرڈ ہو سکتے ہیں یا سورٹر ہو سکتے ہیں اگر وہ unsorted ہیں جیسے کہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ insert add to the front یعنی کہ link list کا جو پہلا نوڈ ہے ادھر آپ اس نئے نوڈ کو لگا دیجئے اور اس head نوڈ کو change کر دیں تو اگر تو ایسا ہے تو insert تو ایک ہی go میں یا ایک ہی statement میں یعنی کہ constant time میں نیا نوڈ insert کر دے گی ورنہ اگر آپ نے sorted رکھا ہے link list کو تو پہلے آپ کو وہ سارے لنکس ٹریولس کر کے لنک لسٹ کو ٹریولس کر کے نئے آئٹم کی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی اور پھر وہاں پہ آپ وہ نیا آئٹم انسرٹ کریں گے یاد ہے یہ وہ لنک لسٹ والی کاروائی یہاں پہ دوبارہ ہوگی فائنڈ کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یو have to سرچ تھرو potentially آل کھیز یا آل نوز ون ایٹ اے ٹائم تو چاہے آپ کا ڈیٹا سورٹڈ ہے یا انسورٹیڈ ہے آپ کو پوری لسٹ جو ہے وہ سرچ کرنی پڑے گی یعنی کہ آپ کا ٹائم جو ہے سرچ کا یا پروپورشنل اور جو ہے وہ وہ بھی پہلے آپ کو وہ کرنا پڑے گا. جس آئٹم کو آپ نے نکالنا ہے پہلے آپ کو ملے تو سہی تب جا کے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں ہاں جہاں تک ایک نوڈ کو نکالنا ہے وہاں پہ آپ سمپلی ایک نوٹ کو ڈلیٹ کر دیں لنکس جو ہیں ان کو ری ایڈجسٹ کر دیں اچھا یہاں پہ میں یہ کہوں کہ سورٹڈ ارے جب آپ کے پاس تھی تو سرچ بڑی تیز ہو گئی تھی انسرٹ اور ریمو فی الحال سورٹڈ ارے کے کیس میں ٹائم کے لحاظ سے ابھی بھی n تک لے سکتے تھے یعنی کہ آپ کا لوپ جو ہے وہ n تک جا سکتا تھا فائن تیز ہو گئی تھی اور وہ ہوئی کیسے تھی کہ اگر میں ڈیٹا سورٹڈ رکھوں تو پہلے میں درمیان میں دیکھوں اور اگر درمیان میں جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈھونڈنے والی چیز سے بڑا ہے تو میں لیفٹ ہاف میں دیکھوں گا اگر وہ درمیان والا آئٹم چھوٹا ہے تو پھر میں رائٹ right ہاف میں دیکھوں گا یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ارے اور لسٹ کا جب ہم نے موازنہ کیا تھا تو وہاں پہ چند باتیں سامنے آئیں تھیں وہ ذرا یاد کیجئے وہ کیا تھیں وہ یہ تھی کہ ارے جو ہے اس کا ایک جو اس کا اپلوکیٹ آپ نے کیا ہوتا ہے یہ ایک لحاظ سے ایک کنسٹرینٹ بن جاتا ہے یہ ایک لمیٹیشن بن جاتی ہے جیسا کہ صورت حال کو اگر آپ دیکھیں کہ میں ٹیبل کے اندر جو آئٹمس ہے وہ ڈالتا جاؤں اور اندرونی طور پہ وہ ارے بھر جائے تو پھر میں کیا کروں گا یہ وہی بات جو ہم نے سٹیک کیوز اور کئی چیزوں کے سلسلے میں کی تھی ارے کا ہونا ہے تو بڑا فائدہ مند لیکن اس میں یہ مسئلہ ضرور رہتا ہے کہ اگر ارے بھر گئی تو مسئلہ لنک لسٹ سامنے کیوں استعمال کی تھی اس میں ایٹ لیسٹ یہ جو لمیٹیشن ہے کہ اس کا سائز جو ہے وہ آپ کو نہیں روکے گا ایسی صورتحال نہیں تھی کمپیوٹر میں جتنی میمری ہے یا جتنی میمری آپریٹنگ سسٹم آپ کو دینے کو تیار ہے جب تک آپ کو وہ ملتی رہے آپ کے اوپر یہ کنسٹریٹ لاگو نہیں ہوگا اب گفتگو کچھ ایسے کریں کہ کیا لنک لسٹ کے ساتھ ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہ تو ارے والی لیمیٹیشن ہو یعنی کہ لنک لسٹ لنکڈ لسٹ رہے اور دوسرا ہماری سرچ بھی تیز ہو جائے جیسے کہ بائنری سرچ ہے دونوں باتوں کو ذرا ملائیے یہ ایک نیا ڈیٹا سٹرکچر ہے جو کہ یونیورسٹی آف میر امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے اس میں ایک پروفیسر ہیں انہوں نے 1990 کے قریب تجویز کیا تھا بلکہ یہ پیپر آپ کو وی یو کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا جس میں اس سکپ لسٹ کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ آپ کو اس پیپر میں موجود ملے گی سکپ لسٹ جو ہے یا اس کا نام جو ان صاحب نے رکھا وہ ہے سکپ لسٹ یہ ڈیٹا سٹرکچر ایک لحاظ سے ان دونوں باتوں کو ملا کے بنا ہے تو آئیے میں آپ آپ کو اس ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر انسرٹ فائنڈ اور ریمو کیسے کام کرے گی اور آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح تھوڑی سی کلیورنیس سے تھوڑی سی چلاکی سے آپ کو وہ بائنری سرچ جیسی اسکیم جو ہے لنک لسٹ پہ چلانے کا موقع مل گیا تو دیکھیے اسکپ لسٹ یہ اب ہماری چوتھی امپلیمنٹ ہوگی یعنی کہ ہم جو امپلیمنٹ سوچ رہے ہیں ان میں یہ چوتھا چوتھا کیس ہے اور جیسے کہ میں نے کہا اس کا نام ہے skip lists. یہ skip کا مطلب چھلانگ مارنا لیکن آپ جب اس ڈیٹا اسٹرکچر کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لفظ اسکپ کیوں کا استعمال ہوا اس کے بارے میں چند باتیں جو میں نے کہہ بھی دی ہیں البتہ دیکھیے کہ اٹ اوورکمس بیسک Lists جو کہ ہم یعنی کہ سنگلی لنک لسٹ تھی یا ڈبلی لنک لسٹ تھی سرکولر لسٹ بھی تھی اور وہ لمیٹیشن کیا تھی کہ سرچ اور اپ ڈیٹ جو ہیں یہ لینیئر ٹائم میں ہوتی ہیں یعنی کہ ہمیں اگر کوئی چیز تلاش کرنی ہو تو ہمیں پہلے وہ آئٹم ڈھونڈنا اس کی جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے اور وہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں شروع سے آخر تک بعض کا سرچ کرنا پڑ جاتا ہے البتہ یہ جو اسکپ لسٹ ہے یہ جیسے کہ دوسرا آئٹم کہہ رہا ہے اٹ الاؤز فیسٹ سرچنگ چین یہاں پہ اب یہ بات کہ لسٹ جو ہے ہوگی تو لنک لسٹ ہی اور یاد ہے میں نے زنجیر کا لفظ استعمال کیا تھا یہاں پہ یہ چین اسی سینس میں آ رہا ہے البتہ یہ کہ جو لسٹ آپ بنائیں گے لنک لسٹ بنائیں گے اس میں ڈیٹا آپ سورٹڈ رکھیں گے اگر وہ نمبرز ہیں تو فرض کریں وہ انکریزنگ آرڈر میں رکھیں گے اور یہ تیسری ذرا مزیدار بات دیکھیے اٹ پرووائڈ این آلٹرنیٹ ٹو بائنری سرچ ٹریز اینڈ ریلیٹڈ ٹری اسٹرکچرز بیلنسنگ از ناٹ ریکوائرڈ بیکاز بیلنسنگ کین بی ایکسپینسو یہاں پہ یاد ہے آپ کو وہ بائنری سرچ ٹری میں میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی جس میں وہ سرچ ٹری جو تھا وہ بجائے ٹری بننے کے ایک لنک لسٹ بن گیا تھا جس کی بنا پہ ہم وہ بیلنسنگ والے چکروں میں پڑ گئے تھے اور وہاں پہ ایوی ایل ٹری بلکہ اور بھی کئی اسٹریٹجیز ہیں ٹری بیلنسنگ کی لیکن ٹری بنانا اور خاص طور پہ اس کو بیلنسنگ کرنا ایکسپینسو ہے جو کہ یہاں پہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ بیلنسنگ از این ایکسپینسو آپریشن اور اس میں پروگرامنگ میں بھی غلطیاں کافی ہوتی رہتی ہیں اور یہ آخری بات جو میں نے لکھی ہے کہ یہ لسٹ جو ہے یہ ریلیٹولی ریسنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے یہ ان پروفیسر کا نام ہے بل پیو یہ انہوں نے تقریباً 1990 میں تجویز کیا تھا یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو یہ سکپ لسٹ کے بارے میں کچھ تفصیل بتاتا ہوں کہ اس میں ہم یہ جو کاروائی سرچنگ کی ہے خاص طور پہ تیز کیسے کر سکتے ہیں اور وہ جو کلیورنس ہے یا انویشن ہے آپ کو اب نظر آئے گی تو یہ تصویری خاکہ دیکھیے یہاں میں نے کیا دکھایا یہ تو وہی پرانی لنک لسٹ آ گئی اور یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ وی کین ڈو بیٹر دین این کمپیرزنس ٹو فائنڈ این ایلمنٹ ان دا چین آف لینتھ این یہاں پہ میں نے لنک لسٹ اس طرح بنائی ہے کہ اس کا میں نے ایک ہیڈ نوڈ رکھا ہے اس کے بعد یہ ایکچوئل نوڈس ہیں جس میں دیکھیے میں نے 20, 30, 40 اور 50 اور آخر میں 60 یہ نمبرس رکھے ہیں اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نیکسٹ لنکس بھی ہیں البتہ ہیڈ کے علاوہ میں نے ایک ٹیل نوڈ بھی رکھا ہے کہ جو آخری نوڈ ہے ڈیٹا نوڈ اس کا نیکسٹ جو ہے اس کو میں نل یا نل نہیں رکھ رہا بلکہ وہ ایک ٹیل نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے اور یہ ہیڈ کی طرح ایک سپیشل نوڈ ہوگا اب اگر یہاں پہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے پاس یہ لسٹ ہے سکسٹی والا نوڈ جو ہے یا سکسٹی ڈیٹا آئٹم تلاش کریں تو آپ کیا کریں گے آپ چونکہ یہ لنک جا ہے تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ آپ ہیڈ سے شروع ہو جائیں اس کے بعد آپ اگلا نوڈ جس میں بیس ہے وہاں پہ جائیں بیس ساٹھ نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں گے یہ بیس والے نوڈ کا نیکسٹ پوائنٹر فالو کر کے اگلے میں جائیں گے جہاں پہ ہے تیس تیس بھی نہیں چاہتے آپ وہاں سے آپ چالیس پہ گئے چالیس سے پچاس پہ گئے اور پچاس سے فائنلی پھر آپ ساٹھ پہ پہنچے یعنی کہ آل دو یہ ڈیٹا سارا سارٹیڈ ہے لیکن چونکہ یہ لنک لسٹ ہے اب آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہمیشہ شروع سے ہیڈ نوڈ سے شروع ہوں اور نوڈ بائی نوڈ سرچ کریں کبھی آپ کو شروع میں نوڈ مل جائے گا کبھی آپ کو آخر میں مل جائے گا اور تیسری بات فرض کریں میں آپ کو ویلو سیونٹی کہتا ہوں کہ سرچ کرو آپ کتنے نوڈ سرچ کریں گے تب تک جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ستر جو ہے وہ اس لسٹ میں ہے ہی نہیں وہ آپ کو یہ سارے نوٹس ٹریورس کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ ستر جو ہے وہ اس میں نہیں ہے اچھا یہاں پہ جو پروفیسر پیو ہیں انہوں نے جو تجویز پیش کی وہ یہ فرض کریں کہ میں ہیڈ نوڈ جو ہے اس کے اندر اصل میں دو پوائنٹرز ڈالتا ہوں دوسرا جو مڈل میں نوڈ ہے دیکھیے جیسے کہ میں نے اس تصویری خاکے میں دکھایا جس میں ویلیو چالیس ہے اس میں دو نیکسٹ پوائنٹرز ہیں ایک جو کہ پرانی لنک لسٹ کا ہے جو کہ پچاس تک جا رہا ہے البتہ یہ جو مڈل میں جو میں نے ایکسٹرا لنک سب ڈالے وہ میں نے ایرو سے شو کیے ہیں ہوں گے یہ پوائنٹرس ہی لیکن فی الحال آپ پوائنٹرز کی سنس میں نہ سوچیں آپ اس کو اس تصویری خاکے کی بنا پر دیکھیے کہ یہ جو ہیڈ نوڈ ہے اس میں سے دو پوائنٹرز نکل رہے ہیں ایک جو ہے وہ پرانے لنک لسٹ کی طرف جا رہا ہے البتہ دوسرا جو ہے وہ سیدھا اس لسٹ کے جو مڈل میں ایلیمنٹ ہے وہ کون سا چالیس وہاں پوائنٹ کر رہا ہے یہ جو بڑا سا لنک ہے مڈل میں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اور یہ کہ جو مڈل والے کا نیکسٹ فیلڈ دوسرے والا ہے یعنی کہ اس کے دو نیکسٹ فیلز ہیں ایک تو پچاس کی جانب اور دوسرا جو ہے اس ٹیل نوٹ کی جانب پوائنٹ کر رہا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ سکسٹی تلاش کرو اور یہ لنکس آپ کے پاس موجود ہیں تو کیا آپ بجائے سارے نوٹس کو ٹریورس کرنے کے جلدی ٹریول کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ نہیں یقیناً بتا سکتے ہیں اور وہ یہ کہ آپ پہلے یہ ہیڈ سے جو بڑا لنک ہے اس کو لیجئے یہ آپ کو سیدھا چالیس والے نوٹ پہ لے کے آیا آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں سکسٹی کس نوڈ پہ آپ آئے چالیس لنک لسٹ آپ کی سورٹڈ ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ سکسٹی جو ہے وہ اس چالیس والے نوڈ سے جتنے پہلے نوڈ ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بیس یا تیس کیا سکسٹی ان میں ہو سکتا ہے کہ نہیں نہیں ہو سکتا وہ اس پہ کہ لنک لسٹ تو ہے تو ایک چھلانگ مار کے آپ میڈل میں آئے اور یہاں پہ آپ نے آ کے فیصلہ کر لیا کہ اگر ساٹھ ہے تو اس لنک لسٹ کے اس میڈل نوٹ کے بعد میں ہے اب آپ چالیس والے کے نچلے نیکسٹ کو فالو کریں وہ آپ کو پچاس پہ لے کے آئے گا اور وہاں سے آپ ساٹھ پہ, پہ پہنچے لیکن دیکھیے اب آپ کو کتنے نوٹس کو سرچ کرنا پڑا پہلی چلانگ آپ نے ماری چالیس والے نوٹ پہ اس پہ آپ کو نہیں ملا وہاں سے آپ آگے گئے پچاس پہ اور پھر آپ کو ساٹھ مل گیا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی طرح وہ بائنری سرچ والی بات کسی طرح بنتی نظر آ رہی ہے اسی بات کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں اگر ہم مڈل میں لنک اس طرح کا ڈال سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم اور ایکسٹرا لنکس ڈالیں یہ کاروائی ہم اس طرح کرتے ہیں جو کہ میں اب آپ کو اس اگلی سلائڈ پہ دکھاتا ہوں وہ یوں ہے کہ میں لنک لسٹ پہلے لیتا ہوں اس میں فرض کرے میرے پاس N نوڈز ہیں اس کے بعد میں ایک اور لسٹ بناتا ہوں جس میں ڈیٹا تو نہیں میں دوبارہ ڈالتا بس پوائنٹرز ایکسٹرا ڈالتا ہوں جس میں میں ایوری ادر نوڈ یعنی کہ ایک ایک نوڈ چھوڑ کے ان کو میں لنک کرتا ہوں جو کہ اب میں نے اس ایک لحاظ سے دوسرے لیول پہ نیچے سے دکھایا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ ہیڈ سے میں نے ایک پوائنٹر کو نکالا ایک ایرو نکالا جو کہ سیدھا چھبیس والے نوڈ پہ جا رہا ہے اس نے بیس کو سکپ کر دیا اب یہاں سے میں اگلا نوڈ جو تیس والا ہے اس کو سکپ کر کے چالیس والے پہ پہنچا چالیس سے پھر میں ایک اور اسک کر کے ستاون پہ, پہ پہنچا اور ستاون سے اب میں آخر میں ٹیل پہ اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو دوسرے لیول پہ نوڈز ہیں ان میں سے ایوری ادر نوڈ لیتا ہوں تو بنا پہ اب دیکھیے ہیڈ سے میں نے سیدھی چلانگ ماری چالیس والے نوٹ پہ اور وہاں سے پھر ٹیل والے نوڈ پہ تو کاروائی کچھ یوں کہ اگر آپ کے پاس این نوٹس ہیں جیسے کہ میں نے لکھا ہے For general جنرل یعنی کہ آپ کے پاس n ڈیٹا آئٹم ہیں لنک لسٹ میں تو level 0 جو سب سے نیچے ہے اس میں سارے نوڈ جو ہیں وہ ہیں. اس کے بعد level 1 یعنی کہ ایک اوپر level جو ہے اس کے اندر ایوری other node level 2 پہ every فورتھ node اور اسی طرح level آئی پہ جا کے to the دا element اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں ایسا کرنے لگ پڑوں یعنی کہ میرے پاس N items ہیں ان میں سے میں نے every other کو کیا پھر every fourth کو کیا پھر every eighth کو کیا اور کرتے کرتے کرتے every two to the I node کو میں link کرتا جاتا ہوں تو یہ چیز کیا بنے گی؟ یہ تو لگتا ہے یہ کسی طرح binary tree بن جائے گا یعنی کہ link list بھی میں بنا رہا ہوں اور اس کے اوپر میں نے extra pointers ڈال کے ایک لحاظ سے بائنری ٹری جیسا سٹرکچر بنا لیا کچھ ایسی ہی بات ہے کہ جب آپ نے سرچ کرنی ہے تو پھر آپ لنک لسٹ کو سرچ کریں بلکہ یہ جو ایکسٹرا پوائنٹرز ڈالے ہیں ان کو کسی طرح کلیورلی استعمال کریں خیر ابھی چند ایک اور باتیں ہیں جس کی بنا پہ ہم ڈیٹا سٹرکچر کو ایسے تو نہیں رکھیں گے اس میں ابھی ہمیں تھوڑی سی اور تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اور اس کا جواز میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا واپس لسٹ کے بارے میں یہ جو ایکسٹرا نوڈز ہم ڈال رہے ہیں بلکہ ان کے بارے میں چند ایک اور باتیں کہ اب یہاں پہ یہ جو لفظ ہے, میرا خیال ہے اس, اس لفظ کے استعمال کی اب آپ کو سمجھ آئی کہ دیکھیے ہم نوڈز کو اسکپ کرتے ہیں اور اسکپ کرتے ہوئے ہم ایکسٹرا لنکس جو ہے وہ بناتے ہیں اور اندرونی طور پہ یہ پوائنٹرز ہی ہوں گے لیکن فی الحال تصویری خاکہ ہی رہنے دے انل آئی سب سیٹ آف ایلیمنٹس ون اور ابھی جو میں نے مثال دی تھی اس میں میں نے ایسے کیا تھا کہ پاورز آف ٹو کے حساب سے میں سکپ کر رہا تھا کہ لیول زیرو پہ ٹو ٹو دا زیرو یعنی کہ میں کسی کو نہیں سکپ کر رہا یعنی کہ ہر آئٹم شامل ہو جائے گا لیول 1 پہ 2 to the 1 یعنی کہ every other node آ جائے گا لیول 2 پہ 2 ٹو دا ٹو یعنی کہ فورتھ نوڈ ایوری فورتھ نوڈ آ جائے گا اینڈ سو آن البتہ یہاں پہ یہ کہ اسک لسٹ میں ضروری نہیں کہ آپ جیسے کہ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایوری ادر نوڈ یا جس طرح کے پاور of 2 ہے اس کو آپ اسکپ کریں جو تجوید پروفیسر پیو نے پرزینٹ کی تھی وہ یہ کہ اگر آپ اس کو بائنری ٹری لائک سٹرکچر بنانے کی کوشش کریں گے یہ لیول بائی لیول آپ نوڈس جو ہیں ان کو لنک کریں تو ٹھیک ہے اس سے سرچز آپ کی اصل میں تیز ہو جائیں گی جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ سیدھا مڈل میں چھلانگ ماریں وہاں پہ اگر جو ویلیو آپ تلاش کر رہے ہیں مڈل والے نوڈ سے بڑی ہے تو پھر رائٹ right والے حصے میں جائیں اور ابھی میں آپ کو سرچ اگر دکھاؤں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اب میں وہ بائنری ٹری لائک سٹرکچر جو مجھے اس میں نظر آ رہا ہے کسی طرح اس کو استعمال کر کے آلموسٹ لانگ ان میں میں یہ سرچ کر لوں گا اور نیچے میرا ڈیٹا اصل میں لنک لسٹ ہی ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب اگر میں آپ کو تصویری خاکہ بھی بنا دو نا تقریباً کوئی سو نوٹس کا اور اس میں ایوری ادر نوٹ ایوری فورتھ نوٹ ایوری ایٹ نوٹ کو میں لنک کروں تو اس خاکے میں آپ کو اتنے زیادہ پوائنٹرز نظر آئیں گے کہ آپ دیکھ کے گھبرا جائیں گے کہ بھئی اس کو مینج کیسے کریں اور اگر مجھے اس میں یاد رہے آئٹم انسرٹ کرنا پڑ گیا اور یا ریمو کرنا پڑ گیا تو پھر میں کیا کروں گا دیکھیے میں نے لیول زیرو کے اوپر سارے لنکس کو سارے نوٹس کو لنک کیا لیول 1 پہ میں نے ایک ایک نوٹ چھوڑا لیول ٹو پہ میں نے چار نوٹس کی چھلانگ ماری اب فرض کریں میں ایک آئٹم کو نکالنا چاہتا ہوں وہ کہاں نکلتا ہے بالکل نچلے لیول پہ اب اگر اس کو نچلے لیول پہ میں نے نکالا تو اس کی بنا پہ یہ جو میری جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو جائے گا وہ خراب سا ہو جائے گا اور مجھے بے تحاشا پوائنٹرز نئے سرے سے بنانے پڑیں گے پروفیسر پیو نے اس سلسلے میں تجویز یہ پیش کی کہ یہ جو لنکس ہیں ان کو ہم یہ پاورز آف ٹو سے نہیں بلکہ رینڈملی کریں گے یہ ایک نئی کاروائی ہے ڈیٹا اسٹرکچر میں اور بلکہ ایلگریدنس میں آپ کو نظر آئے گی کہ ہم کسی طرح رینڈمنس لے آئیں گے اور اس کی بنا پہ ہمارے آرگنس بھی تیز ہو جائیں گے تو آئیے آپ اسکل کی ایک فارمل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اور پھر ہم گفتگو آگے چلائیں گے اسکپ لسٹ فارٹ ایس آف ڈسٹنکٹ کی ایلیمنٹس بھی آئٹمس جس میں میں نے یہ کہا کہ کی عموماً آپ سیپریٹ رکھتے ہیں از اے سیریز آف لسٹ S0, S1 ایس ون تھرو ایس ایچ سچ دیٹ ایچ لسٹ ایس آئی کنٹینس اسپیشل کی پلس انفینٹی اینڈ مائنس انفینٹی لسٹ ایس زیرو کنٹینس دا کیز آف ایس ان نان یہ بالکل شروع والی ایچ لسٹ سب سیکس ون دس S0 جو ہے وہ S1 کا ایک سپر سیٹ بن جائے گی S1 ون جو ہے وہ S2 کا superset اور ایس میں بالکل کم ہوگی اور لسٹ SH contains only the two special اسپیشل کیز مائنس اینڈ پلس یہاں پہ اب کافی باتیں ہیں ڈیفینیشن کی بھی اور کاروائی کی بھی جو کہ چونکہ آج کا لیکچر کا وقت اب ختم ہو رہا ہے تو آج تو نہیں ہم کر سکتے یہ بات ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ جاری رکھیں گے میری تجویز ہے کہ آپ اپنی کتاب میں سکپ لسٹ کے بارے میں پڑھیے یہ بڑا آسان سا ڈیٹا سٹرکچر ہے اسٹرکچر کے لحاظ سے اس میں کوئی اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا چند پوائنٹرز ہی آپ کو رکھنے پڑیں گے البتہ یہ جو رینڈمنس کی میں نے بات کی ہے یہ ایک نیا آئیڈیا ہے اور ان ہم اگلے لیکچر میں اسکپ لسٹ کے بارے میں یہ بات جاری رکھیں گے اور ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اس میں انسرٹ فائنڈ اور remove میتھڈ جو ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ہم نے یہ جو رینڈمنیس والی بات کی اس کی بنا پر یہ ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کرنا اتنا مشکل نہیں رہتا بلکہ بائنری سرچ ٹریز کے مقابلے میں یہ بہتر اور آسان ڈیٹا اسٹرکچر ثابت ہو سکتا ہے یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ تب تک خدا حافظ